لبا یچن یموشن شت نہ ویم ما حنا یچن کربلای ملت اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین آزاداران امام حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استقبال کر رہی ہوں آپ سبھی ناظرین کا میں سید نظر فاطمہ پروگرام حسین وارث انبیاء میں جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بابرکت جملوں میں ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں کہ کی کیسے امام حسین علیہ السلام انبیاء کے وارث ہیں اسی سلسلے میں ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں جناب آدم علیہ السلام جناب نو علیہ السلام جناب موسا علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا آج کے اس ایپیسوڈ میں کچھ حد تک ہم گفتگو جناب موسا علیہ کے اعتبار سے کنٹینیو کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے دیکھنے کے لیے کہ کی کیسے امام حسین علیہ السّلام جناب کے وارث ہیں اس گفتگو میں ہمارے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی بنی ہوئی ہیں آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں السّلام علیکم خواہر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبر پچھلے اپیسوڈ میں خواہر ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ادبار سے کافی بہت اچھی گفتگو کی الحمد نہ صرف ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے امام حسین علیہ السلام اور جناب موسا ایک دوسرے سے ایک بہترین کنیکشن رکھتے ہیں بلکہ آپ کے ارد گرد جو دیگر کردار تھے وہ بھی جناب موسیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ایک سے ہی یکسائی نظر آتی بات اگر ہم فرعون کی کریں خواہر تو جب جناب موسٰ کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے موسا اب آپ جائیے اور فرعون کے دربار میں جا کے تبلیغ کیجئے تو اللہ نے فرعون کو صرف فرعون نہیں کہا بلکہ اسے تغیان کہہ کے جو ہے وہ مخاطب کیا تو اس لفظ تغیان کا مطلب کیا ہے اور اہم سوال یہ ہے کی کیا جناب موسیٰ کا سامنا صرف فرعون سے تھا یا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جو مقابل تھے آپ کے اعوذ باللہ من الشایدفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر و ناسرم و معین ہم ایک بہت خوبصورت گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں جی اور اب جو گفتگو ہے اس میں امام حسین کی قربانیوں کو ہم اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جی جس وقت حضرت موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ تمہیں وہ تحیان گر جو ہے اس کی تبلی اس کو جا کر تبلیغ کرنا ہے اس کو سیدھا راستہ دکھانا ہے تو لفظ تغیان پر اگر ہم بات کریں تو تحیان یعنی سرکش ہو جانا ہے اچھا یعنی اللہ کی راہ سے بھٹک جانا اس کی تغیانی ایسی تھی کہ پروردگار نے سر قصص عیت نمبر چار میں کہا انہوں کانا منل مفسدین کہ یہ جو فرعون ہے یہ فاسدوں میں ہے فساد پھیلانے والوں میں سے ہے اس کے فساد کرنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ مردوں کو مار دیتا تھا عورتوں جی. کو قیدی بنا لیتا تھا اسیر کر لیتا تھا اس کے علاوہ جو ہے یہ سب سے بڑی جو تغیانی اس نے کی تھی وہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ انا رب کو میں سب سے بڑا رب ہوں میں سب سے بڑا اللہ ہوں اس نے جو اپنے آپ کو رب کہا تھا یہ اس کی تغیانی تھی اور جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو اس کے مقابلے میں بھیجا لیکن اگر ہم دیکھیں حضرت موسیٰ کے دور میں جو جو مقابلہ ہو رہا ہے فرعون سے تو یہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ صرف فرعون سے نہیں ہے ایک مقابلہ ہے حضرت موسیٰ کا فرعون سے دوسرا فرعون کی عوام سے وہ پوری جو عوام جو فرعون کا ساتھ دے رہی تھی پوری جی جو قوم تھی وہ قوم بھی ایسی تھی کہ جو حضرت مساح کے خلاف تھی بالکل تیسرا جو حضرت مساع کے مقابل میں ایک دشمن کھڑا تھا وہ سامری تھا اب سامری پہ پورا واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے یہاں پر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ناظرین جانتے ہوں گے کہ سامری کا پورا واقعہ کیا تھا وہ جو جس نے ایک پوری گائے کو جو ہے وہ خدا بنا دیا تھا اور سارے بنی اسرائیل والے جو ہے وہ گائے کی پوجا کرنے لگے تھے حضرت مسیع کو چھوڑ کر تو یہ تین چیزیں تھیں جہاں پر حضرت مسیع مقابلہ کر رہے تھے ان تینوں کا اسی طرح اگر ہم امام حسین کے دور میں آئیں اور ان کو دیکھیں تو امام حسین کا بھی مقابلہ تین افراد سے تھا پہلا جو مقابلہ تھا امام حسین کا یزید سے وہ ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ فرعون کون ہے امام حسین کے دور کا تو وہ حاکم میں شام ہوگا اچھا ہاکی میں شام کیونکہ کہ شام سے بھی امام حسین کی جو دشمنی ہے یا ہاں جو بلکل ایک ہے آلا ل... امام جی حسن علیہ السلام کے بعد تو امام حسین نے جی جی دوسرا جو اگر جو عوام ہے وہ تو بظاہر جو عوام تھی جو یزید کا ساتھ دے رہی تھی تو یہ عوام امام حسین کے مقابلے میں تھی اور اس دور کا جو سامری تھا وہ یزید تھا امام حسین کا جو مقابلہ ہے سامری جی سے کیونکہ یزید ہی وہ تھا جو غلط عقیدے لوگوں کے اندر میں ڈال رہا تھا نا سامری نے بھی یہی کیا جی جی کہ غلط عقیدے ڈالتا تھا توحید سے ہٹا رہا تھا گائے جی کی پوجا کروا رہا تھا جی اور یزید بھی یہی کام کر رہا تھا کہ بظاہر وہ اسلام کو پروموٹ کر رہا ہے لیکن وہ جو کام کر رہا تھا وہ اسلام کے بالکل خلاف تھا لہٰذا سامری جو ہوگا وہ امام حسین کے دور کا وہ, وہ یزید, یزید ہوگا تو اس طرح سے ان کا مقابلہ بھی تین افراد سے تھا امام حسین کا بھی مقابلہ تین افراد سے تھا اور اس مقابلے کا جو نتیجہ حضرت موسا جب دس دن پرور دگار عالم کے پاس زیادہ رک گئے تیس دن کے لے گئے تھے تو پھر جب لوٹ کر آئے تو پوری جو بھٹک چکی تھی اسی طرح جب امام حسین دنیا سے چلے گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے لوگ بھٹک گئے تھے اور یہاں تک کہ واقع ہررہ بھی واقع ہوا یزید نے کس طرح سے خرابیاں پیدا کی تھیں تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے حضرت موسیٰ کے دور کی اور امام حسین کے دور کی بالکل خانہ کعبہ کے جس کو آ, مسلمان جانتے تھے کہ یہ اللہ کی بہترین نشانیوں میں سے ہے یا سب سے افضل نشانی ہے اللہ کی آ, اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی توہین کرنا اور مسلمانوں کا اس پر راضی ہو جانا جی. یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی اگر ہم آ, امام حسین علیہ السلام کے انصار کی بات کریں اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو یاروں مددگار تھے جو ناصرین تھے ان کی بات کریں کیا ان دونوں کا بھی کوئی کمپیریزن اور موازنہ کیا جا سکتا ہے بے شک کیا جا سکتا ہے کیونکہ حضرت موسیع کو ڈائریکٹ انصار نہیں ملے ہیں بڑی مشقت کی ہے اور امتحانات لیے گئے حضرت موسیع کے انصار ناصر جو تھے مددگار ان کو ایک امتحان سے گزارنے کے بعد پروردگار علم نے یہ طے کیا تھا کہ ہاں تم حضرت موسیٰ کے ساتھ قیام کرو گے اور آزمائش کیسی تھی کہ جب لوگوں نے کہا کہ پروردگار علم سے جا کر آپ پوچھ کر آئیے نا کوئی ہے تور پر کہ اللہ میں کب راحت دے گا جی اور جب حضرت موسیٰ آئے اور پوچھا کہ میری قوم نے پوچھا ہے کہ راحت کب ملے گی تو اللہ نے کچھ بیج دی کھجور کی اور کہا دا دا کہ اسے جا کر تم گاڑو جب درخت نکلے گا اور وہ آپ پورا جی واقعہ جی آپ کو معلوم جی ہے کہ جی وہ آئے ساتھ بیج لے کر درخت جی نکلا پھل آیا اللہ نے کہا تھا پھل آنے کے بعد پھر سوری پلانے کے بعد پھر راحت ہو جائے گی آرام مل جائے گا لیکن پھلایا اور کچھ نہ ہوا دو آدھے لوگ چلے گئے پھر یہ چیز جو ہے نا پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے سات مرتبہ ریپیٹ کروائی ہے کہ سات بار حضرت موسیٰ آئے بیج لے کر بیج کو بویا اور پھر درخت نکلا پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھلایا لیکن جب کوئی باقی نہیں رہتا تھا ثابت قدم نہیں رہتا تھا وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے تھے نا کیونکہ راحت نہیں ملتی تھی آرام نہیں ملتا تھا تو لوگ حضرت موسا کا ساتھ چھوڑ کر چلے تھے کہ ہیں ان کی بات تو سچ نہیں پھر جب ساتویں بار یہ ہوا نا تو حضرت موسا جا کر پوچھتے کہ خدا اب تو قیام کرنے دے بابود اب تو میں اس کے خلاف قیام کروں تاکہ تھوڑی تو راحت ملے کیا اب بھی قیام نہیں کرنا ہے تو اللہ نے کہا نہیں موسا اب قیام کرنا کیونکہ اب جو تمہارے پاس تھوڑے سے افراد بچے ہیں نا ان کو آزما کر سچا ثابت کیا گیا ہے یہی وہ سچے ہیں جو ثابت قدم رہیں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے اب تک جو میں کر رہا تھا وہ ایک آزمائش تھی آپ دیکھیں اسی وجہ سے امام حسین کے جو ساتھی ہیں انہیں رسول کے دور سے آزمایا جا رہا ہے जी, اور چھانٹا جا رہا ہے انہیں چنا جا رہا ہے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو بھی اللہ نے چنا امتحانات سے گزار کر اور امام حسین کے ساتھیوں کو بھی چنا گیا امتحانات سے گزار کر لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ وہاں سارے چنے ہوئے تھے جی اور یہاں کچھ ایسے تھے کہ جو ابھی ابھی ایمان لے کر آئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ سادہ قدمی میں قدم آگے نظر ہے انصار اسی وجہ سے شاید امام حسین نے شب عاشور کہا تھا کہ جیسے انصار اور صحابی میرے ہیں ویسے کسی کے نہیں ہیں بالکل بے شک امام حسین علیہ السلام کے صحابی اور الحمدللہ ہم نے ایک پورا پروگرام اس پر کیا ہے کہ کیسے بے مصل و بے نظیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اور انصار ہیں اگر میں آپ سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی بات کروں خوار کہ اللہ نے آپ کو کتنے بیش بہا معجزات دیے تھے کیا امام حسین علیہ السلام کے پاس ہو بہ وہی معجزات موجود تھے کیونکہ اس بات پہ تو ہمارا پورا عقیدہ ہے کہ آئمہ کے پاس تمام امبیا کے معجزات ہوتے ہیں لیکن اگر صرف اس نسبت سے بات کریں کہ جناب موسا علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اگر امام حسین وارث ہیں آپ کے تو کیا ہو بہ وہی معجزات جنابِ موسا کے امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود ہوں گے حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ان کے جو تین مشہور معجزات ہیں جس hmm. میں سے سب سے پہلا ان کا اسا ہے اور وہ اسا کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک پتھر بھی تھا وہ پتھر کو زمین پر جب مارتے تھے تو بارہ چشمے نکلے تھے ان کے مارنے کے بعد اچھا یہ لفظ بارہ بھی اپنے آپ میں الگ ہے اور وہ پتھر آج بھی امام زمان کے پاس موجود ہے جب وہ آئیں گے تو وہ بھی زمین इश्चार پر ماریں گے اور بارہ چشمے تب بھی پھوٹنے والے ہیں تو حضرت موسی کے پاس بھی اسا تھا اور وہ اسا اشدہا بھی بن جاتا تھا اور جب کبھی پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کو زمین پر مارتے تھے تو چشمہ بھی نکلتا تھا اسی طرح واقعے کربلا میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین جب کربلا کی سرزمین کی طرف جا رہے تھے تو ایک مقام وہ سالبیہ کا جو مقام آیا تھا وہاں پر جب پانی کی کمی محسوس ہوئی تھی تو امام حسین نے اپنے نیزے کو زمین پر مارا تھا اور جب نیزہ زمین پر مارا تو پھر وہ پانی, پانی है کا چشمہ جاری, جاری ہو گیا تھا تو یہ ایک چیز ہے کہ وہاں اساس سے پانی نکلا یہاں نیزے سے پانی نکلا دوسری چیز جو ہے وہ امام حسین اور حضرت موسیٰ میں یہ کہ حضرت موسیٰ کے لیے جنت سے پھل کرتے تھے اکثر दिश्ण. تام آیا کیا کرتا تھا سوری آتا تھا اسی طرح امام حسین کے لیے ایک طویل واقعہ ہے جس کو میں بہت مختصر کر کے کہ جب جناب زہرا سے ملاقات کرنے کے لیے نبی آتے ہیں اداس چہرہ دیکھا تو بھوک اور پیاس کا انہوں نے بیان کیا نبی نے دعا مانگی اور جنت سے دو پھل آئے جی ایک انار اور ایک سیب ان دو پھل کی برکت یہ تھی کہ چاہے جتنا اسے کھالو یہ کم نہیں ہوتا تھا اور اس میں جو انار تھا یہ انار حضرت علی کی زندگی تک باقی رہا اس کے بعد وہ ختم ہوا ٹھیک ہے اللہ اور جو سیب تھا وہ سیب امام حسین کی زندگی تک باقی رہا اللہ امام حسین کے, کے ساتھ بھی تھا اور امام حسین کے ساتھ بھی تھا اور جناب سجاد علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب واقع کربلا میں اصر آشور میرے بابا جنگ کر رہے تھے تو وہاں پر بھی میرے بابا کے پاس وہ سیب موجود تھا جب جنگ کرتے کرتے میرے بابا کو پیاس کی بہت زیادہ شدت محسوس ہوتی تھی تو اسے سونگ لیتے تھے تھوڑی انہیں راحت ہوتی تھی پھر وہ جنگ کرتے تھے لیکن جب اللہ کا حکم آ کہ اب جنگ روک دینی ہے اور تمہیں میری طرف پلٹانا ہے تو میرے بابا نے وہ سیب اپنے دندان مبارک پہ رکھا اور وہ غائب ہو گیا اور لوگوں نے کربلا میں اس سیب کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں ملا اس کے بعد امام سجاد یہ عرض کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی اپنے بابا کے پاس جاتا ہوں ملاقات کرنے کے لیے ان کی قبر اطہر پر ان کی زیارت کرنے کے لیے تو آج بھی مجھے اس سیب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور پھر مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جو میرے بابا کا سچا اذادار ہوگا اور سچا مومن ہوگا جب بھی وہ حرم امام حسین میرے ذریع کے پاس صبح کے وقت جائے گا فجر کے وقت تو اسے بھی وہ سیب کی خوشبو ضرور آئے گی میں یہاں پر رک کر چینل ون کی بہت زیادہ خدمت کرنے والی ایک ہستی کا بیان کرنا چاہتی ہوں جسے احسان حیدر جوادی کہا کہا جاتا ہے دو ہزار سترہ میں ہم ان کے ساتھ عربئین کی زیارت پر تھے انہوں نے پہلی بار ہمیں یہ بتایا تھا کہ اور تفسیر کیا آپ جانتی ہیں کہ ذریعہ امام حسین سے کس چیز کی خوشبو آتی ہے ہم نے کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم ہے ہم تو جب بھی جاتے ہیں تو ہی ترکی آتی ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں آپ غور اگر کریں گی اور صبح کے فجر کے وقت اگر جائیں گی زرعی کے قریب تو آپ کو سیب کی خوشبو آئے گی ایک ایسا لگے گا کہ کوئی تازہ سیب ہے اس کی خوشبو تو ہم نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آگا کیا آپ نے وہ خوشبو محسوس کی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج جب میں صبح گیا تھا تو میں اس سیب کی خوشبو کو محسوس کر کے آیا ہوں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے آج جب یہ چیزیں پڑھ کر جب ان کی وہ باتیں یاد آتی ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ وہ کتنے سچے ازادار تھے امام حسین کے کیونکہ مولا سجاد نے کہا کہ جو میرے بابا کا حقیقی ازادار ہوگا اس محسوس تحقی ہاں تحقی اس انسان کو جو ہے وہ فجر کے وقت میرے بابا کی ذری سے سیب کی خوشبو آئے گی یہ بھی ایک چیز ہے جو امام حسین اور جناب موسا میں ہے کہ ان کے لیے بھی پھلایا اور ان کے لیے بھی پھلا مگر ان کے پھل کے اثر اب تک باقی نہیں ہے لیکن ان کے لیے جو پھلایا تھا اس کا اثر آج تک ذریعے امام حسین میں موجود ہے تیسرا جو معجزہ حضرت کے پاس تھا وہ نور کا نکلنا جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور نور کا میں نور کو کیسے امام حسین سے کمپیر کروں جو سراپ تو ان کے پاس ایک نور کا معجزہ تھا امام حسین کے پاس مگر جو نور کا معجزہ ہے وہ یہ کہ کسی امام کے لیے نہیں ملا کہ شہادت کے بعد بھی ان کے جسم اطہر سے نور ساتے ہوا سبحان ہو شہادت کے وقت بھی جو گرد آلود چہرہ تھا جو خون آلود چہرہ تھا اس سے نور ساتے ہوا ہو کسی امام کے لیے نہیں ہے کسی معصوم کے لیے نہیں ہے مگر حلال ابن نافع کہتا ہے کہ جس وقت امام حسین کے سرہانے یا جو جملے ہیں مجھ سے وہ دہرائے نہیں جاتے کہ سینئے اقدس پر بیٹھ کر شمر خنجر چلانا چاہتا تھا میں قریب جا کر دیکھنا چاہتا تھا اس منظر کو میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ امام حسین کے دہن مبارک سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور اس نور کو دیکھنے میں میں اتنا محو ہوا کہ کس وقت امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا مجھے خبر ہی نہ ہوئی مجھے بڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ شمر ملع نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا یہ نور ہے جو امام حسین کے پاس شہادت کے بعد بھی موجود تھا ان کا جسم بھی نورانی تھا ان کا سر بھی نورانی تھا بے شک جو اللہ کے نور سے خلق ہوا ہو وہ کیسے نور سے کبھی جدا ہو سکتا ہے اور کیسا بہترین رابطہ جناب موسا میں اور امام حسین علیہ السلام میں ملتا ہے کہ کوئی ایک دو فقط چیزیں نہیں بلکہ حق ہے امام حسین علیہ السلام کو وارث جناب موسع ہونے کا جب ہم زیارت وارثہ کے جملوں میں آگے بڑھتے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو وارث سے جناب عیسیٰ کہہ کے سلام کرتے ہیں اس لیے اب ہم تذکرہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا چاہیں گے اور اس سے پہلے کہ میں جناب عیسیٰ کا تذکرہ کروں یا آپ سے ان سے متعلق کوئی سوال کروں خیر ایک سب سے بڑی کامن چیز جو جناب عیسیٰ اور امام حسین علیہ السلام میں ہے وہ یہ کہ دونوں کی والدہ بطول ہیں بشت. دونوں کی والدہ وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن سے آ... قرآن میں آیتیں آج بھی موجود ہیں اور آ... یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جناب سیدہ فخر جناب مریم ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ایک موازنہ جناب عیسیٰ اور امام حسین علیہ السلام میں کریں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام جناب عیسیٰ کے وارث ہیں کیوں نہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیسے جناب فاطمہ زہرہ جناب مریم کی وارث ہیں آ, اگر ہم قرآن سے دیکھیں گے تو قرآن سے دیکھنے سے پہلے ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ دونوں معصوم ایسے ہیں حضرت عیسیٰ جی اور امام حسین کہ دونوں کو ان کے ماں کے نام سے یاد کیا گیا جی جب جی بھی حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آتا ہے ایک عیسیٰ یبنا مریم یبن مریم یبن مریم یبن مریم اور امام حسین کو جب بھی دیکھا جاتا ہے تو ان کو ایک ہی نام سے یاد کیا جاتا ہے یبن زہرا یبن زہرا ان کو یمن زہرا کہہ کے پکا یعنی جو مشہور ہیں یہ دونوں ہستیاں یہ اپنی مادر گرامی کے نام سے دوسری چیز اگر ہم دیکھیں کہ اگر سوال کے اعتبار سے کہ ان دونوں ماؤں کے اندر پروردگار عالم نے کیا خوبیاں رکھی ہیں تو ایک سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ جو قرآن نے بیان کی کہ دونوں نے ملائکہ سے بات کی ہے بالکل بے شک. دونوں سے جو ہے فرشتے جبرائیل نے آ کے گفتگو کی ہے قرآن گواہی دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے و اس قالت تو یا مریم یعنی ملائکہ نے آ کر کہا اے مریم اسی طرح حضرا سے بات کرنا تو ان کے گھر پہ آ کر جھاڑو لگاتے ہیں ان کے بچوں کے جھولے کو جھلاتے ہیں شک ان کی چلاتے بے, شک بے شک اور پھر قرآن مجید نے دوسری جو آیتیں ہیں اس میں یہ بیان کیا کہ کس طرح حضرت مریم پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہیں بے شک اور قرآن بڑھ کر کہتا ہے ان اللہ کی وطاہر و طاہر کی یعنی وہ بالکل طیب و طاہر ہیں ان کی طہارت کا اعلان قرآن میں موجود ہے دشت. جیسے قرآن میں ان کی طہارت کا اعلان ہوا ہے اسی دشت. طرح آیت تطہیر میں حضرت زہرا کی تہارت کا اعلان ہوا دشت. ہے ایک مقام پر اور پروردگار عالم حضرت مریم کو اسی طرح یاد کیا اور کہا وصطفی کے علا نسا عالمین یعنی یہ پورے عالمین میں سب سے محترم اور سب سے پاک و پاک ہستی ہیں है. دو بار اعلان طہارت ہے حضرت مریم کے لیے قرآن میں دو بار اعلان تہارت ہے جی مفسرین کہتے ہیں کہ شاید دو بار کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ کہ جو جو طیب و طاہر تھیں ہر نجاست سے اس وجہ سے دوسری بار اعلان شاید اس وجہ سے ہے کہ ماں بنی ہے مگر کوئی باپ نہیں ہے جی تو, تو اتنی طیب و طاہر ہیں لہٰذا ان کے تہارت کا اعلان قرآن میں دو مرتبہ ہوا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ان کی تہارت کا اعلان دو مرتبہ ہوتا ہے تو پھر ہم آیت تطہیر کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں پروردگار عالم نے آیتِ تطہیر کو تو ایک بار نازل کیا شک ہے شک لیکن پھر نبی کے ذریعے نو مہینے لگاتار روزانہ ان کی دہلیز پر اعلان کرواتا رہا اور نبی کریم روزانہ نو مہینے تک حضرت زہرا کے دروازے پر آتے رہے یہ آیت پڑھتے رہے اور سلام کرتے رہے یعنی ان کی تہارت کا اعلان دو مرتبہ ان کی تہارت کا اعلان نو مہینے لگاتار اب انسان جو ہے وہ کیلکولیٹ کرے کہ کتنے دن بنتے ہیں کہ اعلان ہوتا رہا تہارت کا اس وجہ سے دونوں کی جو مائیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ محترم ہے اور دونوں ماؤں کے لیے جنت کا تعم آیا ہے ان کے لیے بھی جنت کا تعام آتا تھا ان کے لیے بھی جنت کا تعام آتا تھا بلکہ یوں کہہ دوں کہ اگر حضرت زہرا کے در کی کنیزیں بھی مانگ لیں پرور ان کے لیے بھی جنت سے تعام بھیج دیا کرتا ہے بے شک بے شک جناب فضا کا وہ تعام منگانا تاریخ میں ہمیشہ کتنی خوبصورتی سے درج رہے گا اور یقیناً ایک سرور محسوس ہوتا ہے ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسا بہترین در بن مانگے ہمارے قسمت میں ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اللہ میں توفیق دے کے ہم حقیقی اذادار بن کے اس بہترین نعمت کا حق ادا کر سکیں اور یہ سلسلہ بہت ہی اچھے ڈائریکشن میں ایک بہت ہی اچھی طرف جا رہا ہے لیکن افسوس کہ ہمارے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے چند اور سوالات ہیں جناب عیسیٰ سے متعلق ہماری گفتگو ابھی شروع ہی ہوئی ہے میں ان سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں وہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے دریافت کروں گی آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین کرامی امام حسین علیہ السلام وارث امبیا الحمدللہ ایسی بہترین خوبصورت گفتگو چل رہی ہے امید ہے جتنا لطف ہمیں اسے شوٹ کرتے وقت آپ ناظرین تک پہنچاتے وقت آ رہا ہے آپ ناظرین کو بھی اسے دیکھتے ہوئے اتنا ہی لطف رہا ہوگا بس پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے سچے ازادار سچے حسینی بن سکیں جیسا امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کو ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ امام حسین علیہ السلام جناب عیسیٰ کے وارث کیسے ہیں کیا فلسفہ ہے اس میں اس پر گفتگو ہمارے اگلے اپیسوڈ میں ہوگی آپ کو بنے رہنا ہے چینل بن کے ساتھ پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت ہمیں دیجیے اجازت فی امان اللہ